اعتکاف کہاں کرنا چاہیے اپنی مسجد میں جامع مسجد میں انسان کرے اعتکاف جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی ہے پانچوں کی نماز ہوتی ہے اور بعض اوقات جس طرح ہمارا معمول ہے کافی عرصے سے وہ یہ ہے کہ ہم اعتکاف ایسی جگہ کرتے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ عبادت کا ماحول ہو جہاں زیادہ سے زیادہ تربیت کا ماحول ہو جہاں پر بہت سارے عبادت گزار بہت سارے ذاکرین بہت سارے اللہ کے سامنے رونے والے دعائیں مانگنے والے اور دعاؤں کی جن کو کثرت کے ساتھ توفیق ہوتی ہے ان کے ماحول میں جب جا کے بندہ بیٹھتا ہے تو قدرتی طور پہ سخت دل سے سخت دل آدمی کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس شقابت سے بچائے کہ رمضان کے دو عشرے گزر گئے ہوں گے لیکن ان کی آنکھ سے کوئی آنسو نہیں گرا ہوگا ایسا ہوگا یا نہیں کہ دو عشرے رمضان کے گزر گئے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 فرمایا کرتے تھے کہ شیخ الحدیث مولا ذکریہ صاحب و اللہ علیہ کو ہم نے خود دیکھا کہ جب وہ کراچی تشریف لائے جامعہ عرب الاسلامیہ بلوری ٹاؤن اور حضرت بلوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے اوپر حاضری دی تو کہتے ہیں ہم طلبہ تھے ہم وہاں پڑھتے تھے کہا کہ حضرت کی آنکھیں اتنی بہتی تھیں اتنی بہتی تھیں کہ نیچے لوگ پیالہ پکڑ کے رکھتے تھے ان کے پاس موتقدین ان کے آنسو جمع کرتے تھے اور ان کے بڑے ہی پاک قسم کے خلفا نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے حضرت تشریف مدینہ منورہ سے تشریف لا رہے تھے فیصل آباد اپنی زندگی کا آخری اتفاق فیصلہ باد کے اندر فرمایا تھا دارال فیصل آباد کے اندر انیس سو اسی کے اندر تو کہا کہ اس قدر روئے ایئرپورٹ کے اوپر لانچ کے اندر بیٹھے ہوئے اتنا گریہ تاریخ ہوا اس قدر روئے کہ پورا کرتا اتنا بھیگ گیا آنسو سے کہ کرتا بدلوانا پڑا ہوگا دوسرے کپڑے پہنانے پر اس قدر بھیگ گیا تھا کہ وہ پہنا نہیں جا سکتا تھا جسم جی کے ساتھ چپک گیا یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھیں اتنی بہتی ہیں اور اتنا زیادہ اللہ جل شاہروں کے سامنے بولو لوگ روتے ظاہر بات ہے کہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے دل اگر سخت ہے اور گناہوں کی وجہ سے سخت ہے تو یہ یہ دل کبھی آنکھ کو رونے نہیں دے گا آنکھ کو نرم نہیں ہونے دے اسی لیے آنکھ کے رونے کی اتنی بڑی حیثیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل سے جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آیا اس پہ جھرم کی آنکھ حرام ہو جائے گی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 مجھ سمیت ایسے سارے دوستوں کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے हमें ہمیں آخری को کو خاص طور پر وصول کرنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی گزر جائے اور پھر ہم ان لوگوں میں جس طرح رمضان کی بہت بڑی فضائل ہے ایسے یہ بھی تو فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کو رمضان المبارک ملا اور اس نے اپنی مفرت نہیں کروائی آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر کے اوپر پائی تھی پہلے اس فس ٹک کے اوپر اس پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا تھا صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آمین فرمایا کہ جبرائیل نے یہ کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص یا برباد ہوا وہ شخص تباہ ہوا وہ شخص کہ جس کو رمضان ملا اور اس کو مغفرت نہیں کروائی میں نے کہا آمین دعا جبرائیل کی اور آمین کس کی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگر ہمیں اس پر اس فکر کی ضرورت ہے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو لینت القدر کی خیر سے محروم ہو گیا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 اور آخری عشرے کو تو ایک ہنگامی بنیادوں کے اوپر اپنی روٹین کو بالکل اپنی جو جلتی پلتی روٹین ہے اس کو روک دیں وہیں پر اور ایک آخری عشرے کی اپنی ترتیب بنائیں جس کے اندر اس کی راتوں کو زیادہ سے زیادہ وصول کرے اس کے دن کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت ہو کوئی ایک لمحہ اس کا ایسا ہو یا کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ جو بندہ مسجد میں آ جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے وہ غلاہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے مسجد میں کیا گناہ کرے گا آنکھ بھی محفوظ کان بھی محفوظ زبان بھی محفوظ تمام اعضاء اس کے محفوظ ہیں مسجد کے اندر کیونکہ وہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے باہر باہر کی دنیا کے اندر نہیں ہے آخری اشرہ اگر انسان کا ایسا گزر جائے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے اللہ ج مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اس پورے مہینے کی خیرات اور اس کی برکات سے ہم میں سے کسی کو بھی اللہ پاک میں